دولت کے خزانے یہ دولت کا بہتر یہ سب یہ میرے اپنے کا ہے، میری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، میری اپنی محنت کا ہے، میری اپنی کا نتیجہ اس کو اللہ کی طرح منسوخ نہیں کیا اللہ نے دیا. یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے یہ میرا کمایا ہے, ہے. علم <عَنِّي> ہے میرے پاس ہے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 کہ اس کی اور اپنے پورے درجہ دیا گیا فرمایا اس دوران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 کی لئے بنتا ہے کہ رشتے, ہی رشتے داری ماں محبت, محبت کو دل میں جگہ نہ ہو جاتی ہے مال اپنی محبت کے ساتھ دلوں میں یہ بہت بڑا فتنا بن جاتا ہے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 دعا میں برقتوں میں برکت ہمیں تم مار دے گا ہم میرے راستے میں